گرونا پریوی ہونا چانجن ہو سورواہلی من معلمنا سوراہلی من دون مالی منصوبے نولی وامل لا شيء سواه يهدي بنا تضرع القرآن والذيك فواعلنا وبه هم مقديرنا كيتول وللعمل لا سواه يهدي كتاب الله لا شيء سواه يهدي بنا شیو پور پری میوزیم زرو سور وصور الحمدللہ کفاؤ سلام علی عبادہ الذي نصطفہ اما بعد محترم ناظرین پروگرام فضال رمضان کس نشست میں آپ حضرات کا استقبال ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج کی نشست کا موضوع ہے ماہ رمضان اور نماز سے غفلت اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعقیم الصلاح ولا تكون من المشرکین رب شرح لصدری وعسر لعمری وحل لقدتا من لسانی افقہ قولی رب ازدن علماء سبحان کلّ تناکم الحکیم تمام قسم کی تعریفات اللہ لا شریک خالق کائنات مالک ارز و سما اور مدبر کے لیے اس کے بعد بے شمار درود و سلام نازل ہو جنا محمد اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ اللہ رب العالمین نے انہیں رحمت للعالمین بنا کر بھیجا اللہ مسلّہ محمد والا علیہ محمد کما صلی تعالیٰ ابراہیم والا علیہ ابراہیم انکمی المجید اللہ مبارک اللہ محمد والا محمد امبارک تعلیٰ ابراہیم والا ابراہیم ان مجید ناظرین کرامان ہے اپنا ماہ رمضان اور نماز سے غفلت رمضان کا مہینہ نیکیوں کا مہینہ ہے یہ مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو ہمارے درمیان نیکیاں جمع کرنے کا جذبہ پیدا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جن کے اندر زیادہ جذبہ پیدا ہو جائے تو الحمد للہ بہت سارا کام کر جاتے ہیں بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو نیکیاں جمع کرنے کے لیے بہت ساری کوششیں کرتے ہیں اہم چیز ہے نماز کی طرف دھیان دینا رمضان کا مہینہ شروع ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ مسجدوں میں نظر آتے ہیں یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھیڑ نظر آنے لگتی ہے مگر ایسے لوگ چند دن کے لیے ہوتے ہیں ایسے بہت سارے لوگ ہمارے درمیان پائے جاتے ہیں جو شروع کے ایام میں نماز میں جوش دکھاتے ہیں لیکن اخیر کے دنوں میں ان کا جوش بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو صرف جمعہ کی نماز پڑھتے ہیں اور اکثر لوگ ایسے ہیں جو الوداعی جمعہ پڑھنے کے لیے دیہات سے بھی شہروں کے رک کرتے ہیں تاکہ الوداعی جمعہ تمام لوگوں کے ساتھ ادا کر سکیں گویا کہ ان کے نزدیک صرف ایک نماز کی اہمیت ہے اور وہ ہے جمعہ کی نماز کی اہمیت لیکن یاد رکھیے پنج وقت نماز اسلام کے اندر ایک بنیادی حیثیت رکھتا ہے توحید کے بعد سب سے زیادہ درجہ اگر کسی حاصل ہے تو وہ صرف اور صرف نماز کو حاصل ہے بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں جو روزہ تو رکھے ہوئے ہیں لیکن نماز نہیں پڑھتے آخر ان کے ایسے روزے کا فائدہ کیا جو روزہ نماز کی طرف نہ ابار سکے جو روزہ نیکی کی طرف اس کو نہ ابار سکے اس لیے ہم اور آپ کو سوچنا ہے غور کرنا ہے کہ شروع شروع میں جو ہمارا جوش ہے اور جذبہ ہے وہ ہمیشہ کے لیے برقرار رہے کیوں؟ اس لیے کہ رمضان کا مہینہ ہمارے لیے ایک طرح سے ٹریننگ ہے ہم جو چیز اس میں سیکھ لیں گے گیارہ مہینے تک اس سے ہمارا فائدہ ہوگا کیوں اسی مہینے میں ہر چیز کی تربیت کرائی جا رہی ہے تاکہ گیارہ مہینے تک ہم بالکل اسی طریقے سے چلتے رہیں اور اس پر عمل کرتے رہیں نماز سے غفلت کوئی نئی چیز نہیں ہے اگر میں یہ کہوں کہ چند لوگ نماز کی طرف آتے ہیں پھر پیچھے چلے جاتے ہیں اور یہ ان کی غلطی ہے تو میں اتنا جلدی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں وہ اس لیے کہ نماز کی تربیت کے بارے میں تو بچپن ہی سے کہا گیا تھا کہ ماں باپ اس کی طرف دھیان دیتے تو آج اگر لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے نوجوان نہیں پڑھتے ہیں بہت سارے بوڑھے نہیں پڑھتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ماں باپ نے بچپن سے نماز کی تربیت نہیں دی ہے وہ حدیث آپ کو یاد دلا دوں تاکہ ہمیں نماز کی اہمیت کا پتہ چل جائے اور ہم اور آپ اتنی زیادہ سستی کرتے ہیں بحثیت ذمہ دار ہم سے بہت ساری غلطیاں سرزد ہو رہی ہیں سنا نبی داود کتاب السلح کتاب نمبر دو باب نمبر چھبیس متا عمر الغلام ابصلاح حدیث نمبر چار سو پچانوے مورو وہ اب نا سب سنین تم اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ سات سال کے ہو جائیں اور جب وہ دس سال کے ہو جائیں نماز نہ پڑھے تو انہیں مارو کتنے لوگ ہیں جو دس سال کی عمر میں اپنے بچے کو نماز نہ پڑھنے پر مارتے ہیں نماز کے علاوہ دوسری اور چیزوں کے لیے مارتے رہتے ہیں لیکن نماز کے لیے کبھی نہیں مارتے تو یہ سب سے بڑی کمی ہے ماں باپ کی کہ اس کی وجہ سے ان کی اولاد نمازی نہیں ہو پا رہی ہے اس لیے بہت سارے لوگ شروع شروع میں تو نظر آتے ہیں پھر بعد میں غائب ہو جاتے ہیں دوسری ایک اہم وجہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے ساتھی لوگ جو نماز نہیں پڑھتے ویسے لوگ ہیں اگر بے نمازی ہمارے ساتھی ہوں گے تو ہم نمازی نہیں بن سکتے ہو ہی نہیں سکتا بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ آدمی سیدھا ہو جائے جیسی سنگت ویسی رنگت لوگ جس کے ساتھ رہیں گے بالکل اسی کا اثر قبول کر لیں گے نماز سے غفلت ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے پیٹ میں حرام لکمہ جا رہا ہے ایک آیت میں سنانا چاہتا ہوں اس پر اگر غور کر لیا جائے تو پتا چلے گا کہ حلال لکمے کا نیک عمل سے بہت اچھا ربط ہے سورہ مومنون سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر اکاون یاسل کلو مین طیباتی و عام اے رسولو حلال کھاؤ اور عمل کرو حلال کھانا اور عمل کرنا گویا کہ دونوں کے درمیان چولی دامن کا ساتھ ہے جو آدمی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اسے حلال کھانے کی توفیق دے گا اور جو حلال کھائے گا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے گا تو نماز سے غفلت کی ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہیں ایسا تو نہیں کہ ہمارے جسم میں حرام کھانا جا رہا ہے جس کی وجہ سے ہمیں نیک کام کرنے میں دل ہی نہیں لگتا بہت ساری لوگ ہیں جو وقت کا بہانا بناتے ہیں وقت نہ ہونے کی شکایت کرتے ہیں کہ جی ان کے پاس تو وقت ہے ہی نہیں اتنے زیادہ مشغول ہیں کہ نماز کے لیے وقت نکال نہیں سکتے لوگوں کو اس سے غفلت بالکل نہیں برتنا چاہیے یاد رکھیے اسلام کا ایک اہم رکن ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے کسی بھی حالت میں معاف نہیں ہے اگر آدمی بالغ ہے عقل ہے تندرست ہے یہاں تک کہ نماز جو ہے وہ جہاد میں بھی معاف نہیں ہے تو ماشاء اللہ ہم تو ہٹے کٹے ہیں اور یہ نیکیوں کا موسم جو ہمیں ملا ہے کیسے ہم سے نماز معاف ہو سکتی ہے تو غفلت اور سستی کو ختم کیجئے نماز کے لیے اپنے آپ کو تیار کیجئے اور یاد رکھیے اگر ایک مہینے تک ہم نے اس کی تیاری کر لی تو اس کا فائدہ ہمیں گیارہ مہینے تک ہوگا تو نماز کے لیے کوشش کیجئے اللہ نے ایک جگہ پہ کہا سورہ روم سورہ نمبر تیس آیت نمبر اکتیس واقع مشرقین نماز قائم کرو اور مشرقوں میں سے نہ ہو جاؤ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سخت وعید فرمائی ہے اس آدمی کے لیے جو آدمی نماز نہیں پڑھتا آپ نے واضح طور پر کہا ہے صحیح مسلم کتاب الایمان کتاب نمبر ایک حدیث نمبر بیاسی ان بین نہ رجولی وبین شرکی ولکفری ترک صلاح کہ آدمی کے درمیان اور کفر اور شرک کے درمیان کوئی چیز فرق کرنے والی ہے تو یہ نماز کا چھوڑ دینا ہے نماز کے بڑے فائدے ہیں ہر نایے سے فائدہ ہے کوئی طبی اعتبار سے اگر فائدہ دیکھتا ہے تو دیکھے ہو سکتا ہے اس کا فائدہ ہو لیکن ہم اور آپ ہم مسلمان نماز اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے پڑھتے ہیں یہ رسول اللہ صلی اللہ کا حکم ہے یاد رکھیے نماز تو ہمارے گناہوں کا کفارا ہے ہر آدمی گناہوں کا پتلا ہے قدم قدم پر اس سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے ہم میں سے کون ہے جو یہ کہے کہ جی مجھ سے غلطیاں نہیں ہوتی آنکھ سے غلطیاں ہو رہی ہیں ہاتھ سے غلطیاں ہو رہی ہے زبان سے غلطیاں ہو رہی ہیں پاؤں سے غلطیاں ہو رہی ہیں گویا کہ ہم سے غلطیاں سرزد ہوتی ہے نماز ہمارے گناہوں کا کفارہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحیح بخاری کتاب السوم کتاب نمبر تیس حدیث نمبر ایک ہزار آٹھ سو پچانوے فتنتر آدمی کی آزمائش کی جا رہی ہے اہل ایال کے ساتھ اس کے مال کے ساتھ اور اس کے پڑوسی کے ساتھ لیکن تو کفروہ سیام و ان تمام چیزوں کا کفارہ کیا ہے نماز ہے روزہ ہے سب کا خیرات ہے اتنی اہم چیز کیا ہم اور آپ اس کے لیے تیاری نہیں کر رہے ہیں؟ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں بڑا بد نصیب ہے وہ جو رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے آپ کو نمازی نہ بنائے یاد رکھیے ہم اور آپ کو سکون چاہیے کون آدمی ہے جو یہ کہتا ہے جی مجھے سکون نہیں چاہیے ہر آدمی پریشان ہے جب پریشان ہے تو اللہ سے مانگیے ذریعہ کیا ہے وسیلہ کیا ہے نماز کو وسیلہ بنائیے صبر کو وسیلہ بنائیے اللہ نے کہا سورہ, بقرہ سورہ نمبر دو آیت نمبر پینتالیس اور آیت نمبر چھیالیس وسطین وسلحت اللہ توجے کہ نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگیں گے اللہ نے کہا لوگوں مدد طلب کرو صبر کے ذریعے اور نماز کے ذریعے نماز جو لوگ ڈرتے ہیں ان کے لیے بھاری نہیں ہے جو خشو و اختیار کرتے ہیں ان کے لیے مشکل نہیں ہے کیونکہ یہ لوگ اللہ سے ملاقات کی امید لگائے بیٹھے ہیں اور اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں غور کیجیے جب صبح کا وقت ہوتا ہے ٹھنڈی کا موسم ہے آدمی لحاف کے اندر ہے لیکن اللہ کے لیے خضو اختیار کرنے کے لیے اٹھ کر جاتا ہے اللہ کے لیے نماز پڑھتا ہے وضو کر کے مسجد کے طرف جاتا ہے تو اس کے مقام و مرتبے کا کیا کہنا کیوں کیا کہ ایسے لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہیں اگر ہمارے دل میں آخرت کا خواب بیٹھ گیا اللہ کے سامنے حاضر ہونے کا خوف بیٹھ گیا تو ہم یقین ان اللہ نمازی ہو جائیں گے کیونکہ ہم یہ جانتے ہیں کہ اللہ کے دربار میں ہمیں جانا ہے اور پہلا حساب اللہ تعالیٰ اپنے بارے میں ہم سے نماز کے بارے میں لینے والا اللہ میں اقوال ذرا جوش دلاتے اور کہتے ہیں کس قدر تم پہ گران صبح کی بیداری ہے کس قدر تم پہ گرا صبح کی بیداری ہے ہم سے کب پیار ہے ہاں نین تمہیں پیاری ہے تب آزاد پہ قید اور مزہ بھاری ہے تب آزاد پہ قید رمضان بھاری ہے تم ہی کہ دو یہی آئین وفاداری ہے ارے اگر اللہ سے محبت ہے تو وفاداری کا ثبوت یہی ہے بالکل نہیں جگا رہے ہیں لوگوں کو جاگنا چاہیے اور اللہ کے لیے جانا چاہیے یاد رکھیے نماز اللہ کو یاد کرنے کا بہترین ذریعہ ہے اللہ نے کہا سورہ راد سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر اٹھائیس اللہ بِذِكْرِ اللہ تتم القلوب سنو اللہ کی یادی سے دل کو اطمینان ملتا ہے نہ دولت سے نہ دنیا سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے بہترین یاد کرنا نماز پڑھنا ہے یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشان ہو جاتے تو کیا کرتے نماز کا رک کرتے ہم اور آپ جب پریشان ہو جاتے ہیں تو کیا کرتے دوستوں کی محفلوں میں چلے گئے کہیں فلم دیکھنے کے لیے چلے گئے کہیں اور چلے گئے ایسا نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی پریشان ہوتے تو نماز کا رخ کرتے سنن نبی داؤد کتاب الدب کتاب نمبر چالیس نمبر چار ہزار نو سو پچاسی سکون پہنچاؤ اور نماز کے لیے کھڑے ہو جاؤ نماز کے لیے اقامت کہو یاد رکھیے نماز پڑھنا بہت اہم چیز ہے اس لیے ہم اور آپ کو اس کی تیاری کرنی ہے اس کے لیے آگے بڑھنا ہے اگر تیاری نہیں کریں گے غفلت برتتے رہیں گے تو دنیا اور آخرت میں ہمارا گھاٹا ہوگا میں صرف ایک ہی جملہ کہتا ہوں کہ اگر دنیا کے تمام مسلمان صرف نمازی ہو جائیں تو اللہ تعالیٰ اس سے یہ جو ذلت اور رسوائی ہے اس کو اٹھا لے لیکن یہ کافی مشکل ہے اس کے لیے تیاری کرنا ہے کیوں ہمارے دل اس طریقے سے سیاہ ہو گئے بیکار ہو گئے برباد ہو گئے اللہ کا خوف کیوں پیدا نہیں ہوتا اللہ کی عبادت میں دل کیوں نہیں لگتا ہمیں سوچنا چاہیے غور کرنا چاہیے اور وہ غور کرنے کا مہینہ رمضان کا مہینہ ہے کہ ہم اور آپ نیکی جمع کریں اچھائی جمع کر لیں پھر موقع ملے کہ نہ ملے دوبارہ یہ مہینہ نصیب ہو کہ نہ ہو بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو دنیا سے چلے گئے یہ مہینہ ان کو دوبارہ نہ ملا اور بہت سارے ایسے بھی آنے والے ہیں جن کو یہ دوبارہ مہینہ ملنے والا نہیں ہے تو اپنے آپ کو تیار کیجئے اور نماز سے جو غفلت اور سستی پائی جا رہی ہے اس سے اٹھ کر آگے بڑھیے اور نماز کی تیاری میں لگ جائیے اپنے آپ کو نمازی بنائیے نماز کی فضیلت کا کیا کہنا نماز کی اہمیت کا کیا کہنا نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے ہمارے اندر بہت ساری خرابیاں ہیں بہت ساری برائیاں ہیں آخر ان برائیوں کا خاتمہ کیسے ہوگا ہم اور آپ یہ ڈھونڈتے ہیں کون سے اسباب مہیا کیے جائیں کون سے راستے نکالے جائیں جس کے ذریعے یہ برائیاں ختم ہو جائیں راستہ ایک ہے وہ کیا نماز کیونکہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ انکبت سورہ نمبر انتیس آیت نمبر پینتالیس انسلا تنہا ان الفاشا اول منکر کہ نماز تمام برائیوں اور بے حیائیوں سے روکنے والی ہے جب ہم نماز ہی نہیں پڑھیں گے تو ہمارے اندر سے برائیاں ختم کیسے ہوں گی بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں یہاں غور کرنے کا مقام ہے کہ بہت سارے نمازی ایسے بھی ہیں جو غلط کام بھی کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مفلس کہا ہے غریب کہا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے صحیح مسلم کتاب البر وسیلہ کتاب نمبر پینتالیس بابا نمبر پندرہ باب تحریم ظلم حدیث نمبر دو ہزار پانچ سو اکیاسی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ صحابہ یہ بتلاؤ مفلس کون ہے صاحب نے کہا اللہ کے رسول جن کے پاس پیسے نہیں دینار نہیں درہم نہیں سامان نہیں وہ لوگ مفلس ہیں وہ لوگ غریب ہیں تو اللہ کے رسول نے کہا نہیں میری امت میں مفلس وہ آدمی ہے جو نماز لے کر آیا ہے روزہ لے کر آیا ہے زکوٰۃ لے کر آئے لیکن ساتھ ساتھ کسی کو گالی دی ہے کسی پر تہمت لگایا ہے کسی کا مال کھایا ہے کسی کو قتل کیا ہے اور کسی کو مارا ہے تو یہ تمام نیکیاں اس سے لے لی جائے گی ان برائیوں کے بدلے اور اس کے پاس نیکیاں نہیں رہے گی تو ایسے آدمی کو اللہ تعالی جہنم میں داخل کر دے گا تو یاد رکھیے جو لوگ برائیوں پر تلے ہوئے اور برائیاں ان سے ختم نہیں ہو رہی ہے نماز بھی پڑھتے ہیں تو صحیح معنی میں یہ ہوگا کہ وہ لوگ ویسی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں نماز سے غفلت اور سستی یہ کس کی نشانی ہے منافقوں کی نشانی ہے اللہ نے کہا سورہ سور چار آیت نمبر ایک سو پینتالیس ان نل منافقین فطر تو منافقین جہنم کے نچلے درجے میں ہوں گے تو اس لیے ہم اور آپ کو غور کرنا ہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں یاد رکھیے نماز پڑھیں گے قبر میں بھی ہمارا فائدہ ہوگا دل میں تو سکون دنیا میں ملے گا ہی چہرے پر نور ہوگا ہی اللہ تعالی پریشانیاں دور کرے گا ہی لیکن مرنے کے بعد قبر میں بھی ہمارے لیے فائدہ ہے اور ہر ایک کو مرنا ہے موت سے کس کو رستگاری ہے آج وہ تو کل ہماری باری ہے کلس سورہ عالم تین آیت نمبر ایک پچاسی ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے ٹھیک ہے قبر کے اندر پہنچ گئے صحیح مہبان کتاب الجنائز کتاب نمبر دس حدیث نمبر تین ہزار تیرہ فرشتے آ گئے اب ہم اکیلے ہیں لوگ ہم کو دفنا کر چلے گئے نیکی کام آنے والی ہے غور کیجئے نماز ہمارے ساتھ قبر میں جانے کے لیے تیار ہے لیکن ہم اسے لے جانے کے لیے تیار نہیں لیکن جو لے کر چلا گیا فائدے میں ہے سر کی طرف سے نماز کھڑی ہو جائے گی اور فرشتے جب اس کی طرف سے داخل ہونا چاہیں گے تو نماز کیا کہے گی ما قبل ہی متخل ادھر سے مت آؤ اندر تو دیکھا آپ دیکھا نے نماز ہمارے لیے آخرت میں بھی اس سے پہلے پہلے قبر میں بھی ہمارے لیے رحمت ہے کیوں غور نہیں کرتے کیا مرنا نہیں ہے کیوں سوچتے نہیں کیا مر کے نہیں جانا ہے بالکل جانا ہے غفلت ختم کیجئے سستی ختم کیجئے تیاری کیجئے یہ بہترین مہینہ ہمیں ملا ہے اور جب قیامت کا میدان ہوگا کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہیں ہے آج جس کے لیے ہم چھو پانچ کر رہے ہیں اس کی ٹوپی اس کے سر کر رہے ہیں نہ باپ بیٹے کا نہ بیٹا باپ کا کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنے حق کے بارے میں پہلا سوال کرے گا نماز کے بارے میں روزے پرش سے نماز بود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سنانزی کتاب السلح کتاب نمبر دو حدیث نمبر چار سو تیرہ اناس بہل ابد القیام سلا تو فین سلوحت فقط افلاحا و انجہا وسدت فقط خواب و خصرا نبی نے کہا کہ پہلا سوال جو بندے سے ہونے والا ہے قیامت کے دن نماز کے بارے میں ہوگا اگر اس کی نماز درست کامیاب ہو گیا نماز درست نہیں ناکام ہوا تیاری کیجئے کیا کامیاب ہونا چاہتے ہیں یا ناکام ہونا چاہتے ہیں جی ہاں ہر آدمی چاہتا ہے کہ وہ کامیاب ہو جائے اور اگر نماز ہم نہیں پڑھتے ہیں اس کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو ہمارا حشر قارون کے ساتھ ہوگا فرعون کے ساتھ ہوگا حمان کے ساتھ ہوگا اوبئی بن خلف کے ساتھ ہوگا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صحیح ابن حبان حدیث نمبر ایک ہزار چار سو یاد رکھیے اور اچھی طریقے سے یاد رکھیے وہاں ہمارے سر کو کچلا جائے گا اگر ہم نماز کا اہتمام نہیں کرتے ہیں تو اللہ تعالی ہم کو اس طریقے سے مصیبت میں مبتلا کرے گا صحیح بخاری کتاب التعبیر کتاب نمبر اکیانوے حدیث نمبر سات ہزار اور یاد کیجئے اور اچھے طریقے سے یاد کیجئے اگر نمازی نہیں ہے تو ہمارا حشر جہنم ہے سورہ مدثر سورہ نمبر چوہتر آیت نمبر بیالیس اور آیت نمبر تینتالیس ماسلا کا کمفی سکر جہنم میں کیوں چلی آئے اس لیے کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے نماز پڑھتے ہیں کامیاب ہو گئے تیئس سورہ نمبر, نمبر ایک قدف الحل مومن آیت نمبر دو الدین خاش مومن لوگ کامیاب ہو گئے کون سے مومن جو اپنی نماز میں خوشوخصو خوشو اختیار کرتے ہیں تو آئیے عہد کیجئے کہ ہم نمازی ہو جائیں گے میں اس دعا پر ختم کرتا ہوں رب جن لی مقیم اصلات وہ رب بنا و تکبل دعا سورة ابراہیم سورہ نمبر چودہ آیت نمبر چالیس اے میرے رب مجھے نمازی بنا میری اولاد کو نمازی بنا اے ہمارے رب ہماری دعاؤں کو قبول کر لے اللہ تعالی ہم سب کو نمازی بنائے جس سے غفلت اور سستی ہو رہی ہے اللہ تعالی اس کو دور کرے اور اس کو توفیق دے امین واہ دعوانا الحمدللہ رب اللہ ربین اللہ علیہ محمد وساب اجمعین وسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ